اس عاجز دی دعا ہے قادرِ مطلق جلہ شان و حودی بارگاہ نرم دنیا آخرت دے ہر شرطوں خصوصا نفس و شیطان دے ہر فتنے تو خاندان اور دوست اپنی رحمت دی پناہ فرماوے حق بولنے سمجھنے حق کے اتنے چلنے مرنے دی توفیق بخشے جنڈ والی خان کا دا ڈوگر اجدا روحانی جلسہ برادر محمد سہیل صاحب نے اس کا اہتمام ہے اللہ رب اس نوجوان خاندان سمیت عافیت و سعادت سا عطا فرماوے ہر شر تو پناہ بخشے مزید ایمان دین کا جذبہ محبت شوق عطا فرماوے جناب سامنے اللہ تعالی دے فضل و کرم ایک نیا موضوع پیش کرن لگا جس کا انمان ہے کہ سینسی ایجادات اذاب الاحی کا سامان ہے یہ موضوع ہے میرا اس موضوع نو بڑے غور توجہ نال نے اور آن اور حدیث میں اس موضوع نو بیان کر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 سانع دے نال تعلق پیدا دا ذریعہ ہو نال سانح بناو والے دی معرفت پہلو آ پہچان اس تو بعد اس تعظیم ہونی تعظیم تو بعد پھر تعلق قائم ہو ہے جس تعلق کے اتباع محبت پھر سب دروازے کھل جاندے ہیں گل میری سمجھ آ جی اللہ ہر العالمین امین شانے بڑا کائنات اس دی مصنوعات میں اللہ تعالی دے اندر جگہ جگہ دے اپنی مصنوعات دے اندر تفکر تدبر غور توجہ دی دعوت ہے افلا یعن گرونا لے بلے کیفا کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا ہے کیا کیفا کھولے یعنی اونٹ دی تخلیق کیفیت دی جڑی ہے وہ او سبب اور ذریعہ ہے اللہ تعالی دی مارفت کا آسمانہ نوگے کھن دی دعوت دندہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے اندر اپنے آپ نوگ جگہ جگہ تے آسمانہ زمینہ دا خالق قرار دے کیوں خالق قرار دندہ ہے کہ تاکہ آسمان نوگے کھو زمین نوگے کھو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 اس معرفت نال اللہ تعالیٰ دی تازیم دل چوندی بندے دے دل چا عظمت اللہ تعالیٰ دی تاں کر کے ایمان علا بندہ آسمان زمین اس دی مخلوق مسنوعات نو ویف کے تے ایمان علا بندہ آکھ دے سبحان اللہ آکھ او کھ نہیں آگے آسمان زمین سونی شای اللہ تعالیٰ دی بڑی ویف کے بندہ مجبور ہوندہ ہے آکھ سبحان اللہ کتنا پاک رات کتنا عظیم ذات یار جس رات نے ایڈی ایڈیاں سویاں چیزاں بنائیاں تو مصنوعات مسلوقات اللہ تعالی مارفت آرفت تعلیم آزیم دحبت پھر دروازہ کھل ہے اس ذات پاک دین دی پہچان آتی ہے پھر بندہ اتباع اتباہ کرد فرما برداری کردا جو مالک خالک ہے تو اصا اس پیچھے چلیے اسابےدار بنی اس دی گل منیے اس دے رسولوں دے فرما بردار بنی پھر اس اگلے جہان دا دروازہ کھلتا ہے کہ پھر وہ جنت پھر دو دخ جنت جائیے دو دخ تو بچیے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 اس <سرق> دا کی مطلب ہے اس دا مطلب یہ ہے کہ جی رب تعلق اپنے حدیب نا اللہ تعالی جو فرمایا کہ لولا کا کلماد ہر کل ربو بیت مابو بگر تا میں اپنے رب ہون ظاہر نہ کرتا اس دا کی مطلب ہے جب اللہ تعالی اپنے حبیب دے نور پیدا نہ فرما اپنے حبیب پیدا نہ فرما سل تعالی پیدا نہ ہوں دی کیونکہ کائنات آپ نور تو ہے آپ کی مبدا نے منشا نے جب آپ سرکار ہو پیدا نہ ہوں کائنات نہ بندی کائنات نہ بندی تے اللہ تعالی رب ہونے کا ادار نہ کیوں؟ کہ کائنات تو ہی تے پتہ پہ لگتا ہے رب چھوڑنے دا کہ خال کے مالک رحیم رزا کے رسک دیا ہر کسی نو ملتا جو ویکد قدرت والا ساری پہچان رب تعلا دی جو ہوندی پی کس نا پی ہوں مخلوق, مخلوق مخلوق پیدا ہوئی حبیب خدا نور اگر حبیب خدا نہ ہوں سے رب ہونا پالن والا ہونا مالک ہونا خالق ہونا ظاہر نہ ہوں جو ظہور ہوا ہے حبیب خدا نور مبارک وسیع نال سمجھ آ رہی نہیں تو سجنا مخلوق مسنوت ذریعہ ہیں جس طرح اللہ, اللہ تعالی مارفت اتو ایک قانون سڈے سامنے کہ مصنوعات سانے دی پہچان اور سانے نال تعلق قائم کر ذریعہ ہوں یہ سڈے کولو سیا جتنا مصنوعات ہیں سائنسدانوں دیا جتنیا مصنوعات ہیں یہ سائنسدان اگریزوں تعلق قائم نے لیکن کس بندے واسطے جیڑا بندہ ایمان کمزور ہے یا اکا ہی نہیں رکھتا منافق کئی ایمان والا بندہ جیڑا مومن کامل ہوتا ہے نا اس کی نگاہ کوئی شہ نہیں ہوں خال صرف ایک ذات خالق ہی اس دی نگاہ خالق تالا اور نگاہ جڑا کا ملیمان کمالات جڑے نہ کمالات اگر اللہ نبی یا ولی دے توجہ اللہ نبی یا ولی دہروں ویخ کے بندہ تعلق قائم کرد اللہ کا کیونکہ اللہ دا نبی ولی جو کچھ کمال ظاہر کرد کی کیوں لے لے اللہ تعالی دا نبی ولی جو بھی کوئی کم ظاہر کرتا ہے نا جتنا بڑے تو بڑا کم ظاہر وہ کام ہے میں کچھ نہیں اللہ تعالی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ اپنے رب سونے دی پہچان دیوان دے سن اور نمرود جیڑا بھی اس کوئی کام کیا کافر نمرود نے اس اللہ نبی کسے مردہ نندہ کیتا تو اس آخر رب کیتا میں کسی نے اولاد دیتی ہے آخے رب میں کہوں جتنا موجد کرامت کوئی نبی ولی وکھاوے گا اس معرفت اللہ دی داونی ہے کیونکہ خود جو رب نال قائم ہے اس کا تعلق جو رب نال قائم ہے اس جڑا کمال وکھانا وا اس رب ولے لے جائے لیکن جڑے کافر ہوں نے نا کافر دل دماغ رب ہے ہی نہیں جدو اپنے دل دماغ چ رب نہیں وہ شیتان ابلیس ہے وہ ابلیس ہنگ جو کرے گا رب والے پاس نہ آپ جانے نہ اور نو جان گل سمجھ آ رہی نہیں وہ جی سہ سیدان ہے یہ ہے کافر نے جو بھی کچھ بنا یعنی شکل تبدیل کرنی ہے بنا تو نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالا کی پیدا کردہ چیز دیا شکل حیات تبدیل کر دلہ تبارک و تعالا کی دتی قدرت موومنٹ جڑے گا جس طرح نبی علی ہاتھوں کوئی کام ظاہر ہو رب کا آلات کی پچھان کردہ مومے نے کافر ہاتھوں جو کوئی کام دیکھے نا آخ تو, تُو آخد رب ہی کرنے والا تن ہے تھی کچھ نہیں تانی کا قطرا انہیں پیدا کی تری طاقت رکھی کرنا مومن بندہ جڑا کافر ہاتھوں کی کوئی کمال ویچے نا تو ربو لال پچھاڑ کرفت حاصل کرد اس کام دے ذریعے اس مسنو کے ذریعے ہاں جی کافر اللہ تعالی نشا د رب نافر نیتا منفر بندہ ہوں کمزوری مان والا جا دی بات نہیں نگاہ رب تک جان وہ کلو جانا نہ کافر وہ اتے تاکہ کلو جانا وہ آدھ سب سوچ ہے مومنس جان دے بندہ کی یار ایمان بندہ ہے بندے آخو جس منی کا کترا تو تلے کچھ کر کے گا یا جس تیرا سا ہے سائی نے پھر اس کچھ کر کے برسا زندگی چار دن تعالی مالے خالق نے جیڑی کافر نتن احسان فرما کے ہوں کافر ہے منافق ہے وہ نام اپنے آپ دا بیڑا دا گر کر صرف کافر تک ہو جڑا مومن ہے وہ کافر تو لنگ کے کافر بناو والے تک پہنچ ہے ہوں دوستو سائنسدان ایک وہ کافر جہی شے اللہ تعالی بنائی شکل ہے تبدیل کیتی اس مصنوعات ہیں ایک تو انہوں نے بنا کے ایک نہیں آخر کہ رب ہیں ہے جو کافر نے لانا وہ جدو بھی کچھ کر دیا آدھے ایسا نہیں ہم یہ کر رہے ہیں آپ دیکھو دنیا یہ کر رہی ہے ہم یہ کر رہے ہیں آپ یہاں تک پہنچ گئے وہاں تک پہنچ گئے یہ کدی نہیں آخر گے یار رب یہ رب سب پاس کچھ بھی نہیں کدی کافر سائنسدان کے منہ لفظ اور قافر دی اللہ تعالی پہنچ, تک پہنچ آل اللہ, اللہ, اللہ تک ہے سائنسدان مادے تک رہتا مادے کے پیچھے قدرت تک نہیں پہنچ سکتا مومن جہا مادے تو قدرت تک پہنچ جا کہ مادی اشیا جتنا ہے انہیں بناو آلہ ہے اللہ تک ادھر وہ بنا آخر کہوا کر دجال جعا کرے گا کہ میں سارا کچھ پیا کرنا میں حالانکہ حقیقت کرنا لیکن اسلامتی ہاتھوں جو ظاہر ہونا ہے کافی جو کرنا ہو سکتا میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ کے جو کچھ کر گے آپ فرماؤ گے میں جو کچھ اللہ اللہ اللہ میں جو کر ہیں اللہ اللہ اللہ کی اجازت کر ہیں لیکن یہ گل تو جال لیا گریمان دیکھو دال دور جو کچھ ظاہر ہونا ہے حقیقت کہف ہونی بولو حدرت عیسا روحا لی سلام کے جو ہونا اس کی حقیقت کی طرف ہونی لیکن کی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا ونسو کر رہے ہیں اور دجال اپنے جو کروات اس سامنے آئی مومنٹ جڑا کام ل وہ تو پہلو سمجھتا وہ آتا یار اللہ تعالی سارے امتحان کی خاطر اس کافر یہ چیز سما چاہیے کہ میرے تک پہنچتے ہیں شکر اگریز کا کر د کہ میں رب کا کربے دار اگریز بن دین کہ میں رب ہوں جہے سر کامل کامل وہ اج بھی وہ آخ د انگریز کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ یہ سارا امتحان ہے اور ساری آزمائش کی خاطر اللہ تعالی پیدا فرمایا شکر نہیں پیا نہ شکر پاؤنے تبجو جیڑا منافق بند ہے کمزور ایمان وہ ویخ کے انگریز ہی سب کچھ ویکو جی اگریز کر دے اگریز کرے مراد منافق بندہ کدی رب تلا تاریف رب کی تابے داری ربرداری رب کے شکر والے پاس نہیں آئے گا تابے داری کرے گا اگریز کی شکر ادا کرے گا نن ادھر ہی جانا رب آسے نہیں جانا ہن توجہ یہ جو کچھ مصنوعات ہیں کمزور ایماندار بندہ منافع بندہ Inna, Inna. دو oh, تعلق یہ پہ جوڑ رب نال نہیں پیا جوڑیا ہجاب فل ہے ہجاب سے پرد کر کے یہ سارا پوچھ اج بند اگریز کا فرما بردار بنا رہا ہے رب نہیں بنا رہا تعلق جو انگریز قائم دا ہے کمزور ایمان منافق دا مومن کامل نہیں مومن کامل کدی کافر جو کچھ بھی دیکھے نا وہ کافر ہاتھوں نہیں سمجھتا وہ اپنے خالق لیکن اتنا ہے کہ کافر کے ہاتھوں دیکھے گا تو ضرور آخے گا کہ یار امتحان ہے اللہ تعالیٰ اور سارے کوئی بری شاید ورنہ اس کے ہاتھوں نہ کیونکہ اللہ دے دشمن کے ہاتھوں جی شہ پہ یہ نقصان ہونا ہے اگر فائدہ ہوتا تو اللہ دے دیتو ہوں دی اللہ دے نبیان دیتو ہوں دی اللہ ہر ہر دا, دا ذہن, ذہن رکھ والے لوگ وہ اگریز کے تعدے مشینری ہر بندے تو جس کی وجہز نوجتے پہ اگر اللہ تعالی اگریز ہوں کرتا کسم خدا پیرے مشرقی علاقے چوڑے بھی تابے دار بنے میری گل سمجھا جتنا جو اب بئی بان بن چیٹو بنے ہر کچھ اپنا اسی خوبی ہے ماں دہدا اگر او ویکو تحریف دیکھو تمدن دیکھو تو جانور کون جان گے کہڑی شہ مسلے نو کائم کی کڑیے انگریز نالی شہ انوڑ کے ہر چھوٹے تو واٹ لڑیے سی ہر ایک سینے کے اندر اس بت کا پجاری ایاشی کے سمانے کا پجاری اگریز کی تحریب گھر کا طریقہ گھر کی خڑا ہے کر کے جدو کسی گل کریے تین دیفرفر پھر سب فٹ آخ دین ایڈ اگریز کی اچھی نہ بھی استعمال چشتی نہیں آندے معلوم ہوا لانٹیاں رب دے پجاری نہیں اگر رب دے پجاری ہوں دعوت رب دین دی سن کے یہ کیوں آخر اگریز دیا چیزاں استعمال نہ کر اے فٹ آکھ دے کہ مخلو ربریز بھی رب در شہر کی گل تیری سچی اگریز کے پیچھے نہیں چلتی ابیل کے پیچھے چلانے سنو انگریز <غلق> <سؤال> <سؤال> اگر پوجیا جا رہے ہیں انگریز نو اگر دنیا رب سمجھی مہان دے, دے وسیلے بتلے پہلو ایک سجدہ کر دیئے سینس دے کے پھر کر دیریز اندرو سینس اندر کھلو کھلوتی جس دی وجہ سے کائم ہوا کھڑا تعلق انگریزریز جگہ جگہ دائن فیلو ٹیکنالوجی فیلو بتی پہنچا پہنچاؤ سڑک اسی مسئلہ ہے کمزور ایمان والا منافق جہے منافق کہ سائنس ٹیکنالوجی عام کرو عام کرو آم کرو کیوں کہ بندہ یہ چاہد کہ میرے جالے تو میرے کٹھے جائے سڑے لیکن وہ ہے کہ میرے جال کا سبب اللہ میں اقبال آدھا اللہ میں اقبال سناوا اس کا شیر اقبال فرماندہ مجھ کو ڈر ہے فلانا طبیعت تیری تیر یار ہے رب کے شکر پارا فروش اقبال فرماندہ مجھے ڈر لگتا ہے تیری طبیعت بالا عرم. انگریز ہیں شکر پارے ویچن والے شکر پارے ویچن والے بڑے مکار وہ جی شکر پارے دالا دا شکر پارے بوں مٹھائی کاندھ وہ پھر بال نہیں سمجھتا بھائی یہ پیچھوں کون ہے وہ نا ویخ دے انو شکر پوری پا شکر پارے بوں ہو اسایا اس اس نشا چڑیا پتہ لگا گئے کم اکبال آتا بال مرے تچہ تری طبیعت بچیا نہیں کے سچنے شکر پارے ویچن والے بڑے مکار شکر پارے کہڑے نے سائنس ہوں وہ آر تین تین بئی مانی اپنی تحریب لا دینیت دا رومان دے تو روال پتا لگتا گیر عوام بھی ہاں جی سوچو پھر سوچتے یار ہوں کہ پچھا جائیے لیکن ادھر پیچھا جان ہون ہو سارے ہو گئے بنانا سجنو اگر سائنسریز کی ماں مرضی اگریز سوچے صرف سوچتا ہے کم کیا کرد کنڈی کا کنڈی جاند مچھلی لے کے کنڈی سچتا ہے شکاری مچھلی جدو پھڑن لگتی اور ڈور ہو جاتا ڈور ڈھلی ہوتی ہے تو مچھلی ایتھے پیڑ تک پہنچتی ہے شکاری سمجھ جی چیڑ مچھلی نے ڈھیل پائی لکنے پہ شادی ہے مچھلی نے کھیل پائی پہ شاد ہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی بوتر وے سڑک بن گئی بتی آ گئی گڈیاں آ گئی تو ہولی کر دور سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی ہو جی برس ہے وہ رب جوگے نہیں بنتے وہ نکلنے جوگے نہیں ری وہ دین جوگے نہیں ریتے تعلق قائم ہو جاتا ہے بچوں کا انگریز مارفت بھی ہوگی محبت بھی ہوتی دوستی بھی ہوتی تعلق اس کا یہ ساری چیزیں دے دروازے چل جاتے ہیں اس سائنس دے کتنے تا کر کے وہ ٹھلا کر کے اور اور تو اگا سکتا ہے ہاں جی ایک گل ہے کہ سان اس رنگ کہ خالی تیب نہیں پیسہ بھی دگنا چھونا لے ہاں مال ساڈا سارا کچھ ساڈا لیکن اس احسان مند بھی ہو زلیل خوار بھی رہدو تابے دار بھی رکھتے ہو ہوں میںجھا اللہ کے قرآن کہان ہے نا بے ایسی ایک تاریخ اس طرح کی ایک تاریخ سمان ہے اس تاریخ کا حوالہ اللہ, اللہ تعالی کے قرآن ہے وہ تاریخ ہے موسا علیہ السلام اور فراؤن تاریخ فرعون جی انگریز اپنے سیاسی مال لال دنیا فسا دے Even ایک تاریخ پچھے گزریے قرآن اس دنیا اسرائیل نو خدا منی بیٹھی رب نٹی بیٹھی وہ کہڑی شہری جنہیں بنی اسرائیل بندہ بنایا خاطم بنایا غلام بنایا اللہ تعالی کا قرآن فرمان ہے سورت یونس آیت نمبر اٹھاسی رب العالمين فرمانا وقال موسى ربنا انك اذيت فرعون ومله سبحان الله في الحياه الدنيا ربنا ليضروا عبادنا سبحان الله موسى كليم الله عليه السلام دعا سوال کر دل کر د اللہ دی بار دیکھو اللہ ذہن دی مبارک کتنا بلیگ اور حقیقت تک پہنچنے والا ہوبوت سمجھی کھڑن خدا سمجھی تابے دار ہوئے خلن. ان دی گلت کچھے چلتے پائے رب کی سنتے نہیں پائے ربنو پشار حضرت جان <تصفح> کیری رب نشا حضرت آپ کی بارگاہ کردن مولا ان ہے و پھر آنا و مالا اے اللہ بے شک ت اور اس کی قومت اور مال نبی فرعون تو فرعون کی قوم دا اپنا مال نبی فرماندہ فرما فرما فرما فرما فرما فرما اللہ اللہ دکھے گا اللہ اگریزوں جہاں ہے جیڑا مومن ہوا وہ آخے گا یہاں نے سائنس تک کمال ہے رب تالا نے ہاتھوں ظاہر فرمایا اتل رب سونا نہیں نٹ کے بولو سبحان اللہ یار اللہ دے نبی الفاظ فرماؤ کت ہے آپ نے فلم کسی سوال دے نتیجہ نہیں فرمایا مولا بس تھی جن جنو چاہنا ہے جو کچھ چاہنا ہے تو دے ہوں تھی اور اس کی زینت زینت کی سی اموالا اگے مالے پیچھے بیلیو پیلی ان گھر اندر ون سب رنگ برنگے چیزاں سن ورتن دیا پارک سڑکے محلہ محل پارکوں کے چشمے جس فوارے فوارے سڑک پانی اٹھے چے بڑی نیمٹن چودی نتنے آسائش مال چڑھ والا اس کی اللہ تبارک و تعالی آخرے نو اے اللہ نا اے دے نبی اللہ جڑا دینت مالا اس کا نتیجہ کی کیا نکلتا فرون تم کے تابے دار بنے کھڑے نو بنی اسرائیل کر دن دی قوم تیرے مخلوق حضرت کریم پہ دس نو کہ جی نو خدا من بنے جنا فر قوم دی کی تابے داری سبق وہ تے مال, سینت مال اگر نہیں فرمائی کنگلا کسے خدا ملنا سیانے آدھے نہیں اخبیا اکثر جہے بسیرت والے لوگ ہوں وہ تو جی نہیں ویختے نا مال سمان وہ اصل کہ انسان دن انسانیت ہے یا نہیں جو ہے گجنا نو خدا اس دے مال دی وجہ منیا وجہ آئے اس دے اسباب دی وجہ منیا مالو مچا دی وجہ منیا بخ دی وجہ نہیں غربت دی وجہ جی وہ گریب ہوں تو کئی آپ ہی دعوی نہ کرتا اکھنا سی میں رب ہے ہوا میرے بھی بخا مال سماب اال سماپ والے آخیا رب تی وہ کافر جو ان حضرت منی کڑن صرف مال دی وجہ جدو اس قوم دا مال غرق ہویا تو کوئی یہ خدا نہیں منن لگا فراؤن تو فراؤن بھی قوم نو حضرت موسا کلیم فورن پتوا کی بدوا سنو حضرت کلیم کی توجہ ہٹا قوم فراؤ لو دور کرنا پلی اسرائیل قوم لو تابے دار بنا رب د فرما بردار بنا رب لا عباد گزار بنا رب دزرت موسالے اسلام بدواس کہ کیری شہدی کیری شہدی گھر کھون دی بدعا کر دے پہلو پہلی دعا آپ منگیے یا اللہ اے پروردگار فیراؤن تے فیراؤن دی قوم دے مال تباہ کر دے کی کر دے مال دا کی قصور دی او۔ دا دا سنو رہے بلا قرآن اس کام کے ہاتھ بک بک ہے اللہ دے قرآن دے سمجھ ہی کوئی نہیں ملا ہے قرآن چو سائنس نکلی وہ بےمان کے قرآن چو نکل کہ قرآن دے دنیا قریب ہوں کہ شیطان دے قریب ہوں توجہ نہیں فرمائی دے پیر شیطان دے پجاری بن گئے یہ چن گل قرآن, قرآن, قرآن بندیا رب تو دور کرنی ملا فرمان دن سانا فروٹ فروٹ توم باد مال انہوں نے اولا انہوں لائے لے رب نت مسالا بسو پھر اس فرون دی فرون دی قوم دے دل بند فلا متابل پرور تیرے تے ایمان لیا جسے دردناک جا اس تو پہلو تیرے ایمان نہ لیا آپ نے کیوں بد دعا دیتی کہ تھڈو ایمان ہی نہ لے آؤ آپ اللہ دے رسول اور آپ ویک دے سن پاہے پاہے کہ سڑ پہ فراؤ دراؤن فراؤن, فراؤن،, فراؤن, فراؤن قوم ایمان نہیں لی لیا مرد ویڑے مننا مرن کو پہلا رب منن نہیں لگے تا کر کے آپ نے فرمایا اے میرے دی پروردگار قوم ساڈے پرور دگار فراؤن ایمان نہ لیا تیرا عذاب جے ہون آزب رب آ نکل والی ہوں اگلا جہان حقیقت کا جانا کھل پھر ہر کا من تو میں من لے لیکن اس لیے دا مننا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ قبول نہیں ہو تو فضول ہے وی کے عاب علیم اخانچ پس کے آخری دما سے آن کے مننا اللہ کی مارگا مننا آپ نے کیدوا ہتا یارہ ہوں آداب علیم اللہ تعالی نے فراؤن فراؤن قوم دے مال اسماپ فیر گر تے فرن کی قوم مبارک مطابق کہڑی شا گرک کی پہلو توجو اے ہے سبق فراؤن خدا نو پہلو یا منی تین ہوں کی پتا یہ آپ کے فراؤن اسلے ہیں انگریز سائنسدان او ہے فراؤن مالت کے اصلاف یہ سب دنیا کے پچھے چلن بے دین بن رب سمجھ خدا کے مقابلے لیا ہر چوچا جمان دکھو کی وجہ ہے سویرے نکے نکے بال تھی پوتر سب کچھ ملہ ہر کسی کیوں سکول پہ یہ سائنس نہیں جاندی سچی بولے اتوں کوئی شبد فراؤن خدا من لہذا پہلو یا چپ یہ آپ تین کھڑے یہ چکاؤن اسلے ہیں سائن سائنسدان وہ ہیں فراؤن انہاں فراؤن پہ مال تے زینت تے اشلاف <سلام> <اللہ>! <سلام> بے دین دا. رب سمجھ خدا مقابلے ہاں ایمان دسو کی وجہ ہے سویرے نکے, نکے نکے بال تھی پوتر سب کچھ ملا ہر کی دے. کیوں سکول وال جانتے پے یہ سائنس نہیں جانتی سچی بولے استوں بھاویں کوئی آخ جی ہم انگریزوں کو کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں مسلمان کیسے کریں گے کوئی پیا نور ہے جی انہوں لانتیاں نہ قرآن نور دس ہے نہ حدیث نور دس ہے نہ کوئی حضور سرکار کی شریعت علم نور دستیا کی وجہ کیوں کیا دکھ دسل ہے سائنس کی وجہ یہ پجاری بنے کھڑے نے اس نے برباد ہاں جی کر فراؤن کے کی حضرت کی اے دے پرباد کر دے مال ان سیمت نسل گمراہ کر دری متلو اص وقت فلاح ن بھی سمجھی کھڑے فراؤ نے سکھ رہے ہو تے جس وجہ نال پمندن ہو اسا اونوں بھی سکھ سکھ رہا کہ تے سانس ہے جس دی وجہ نال انگریز دی پوندی حضرت کلیم مانگو اسا بھی سنت ادا کر دے اکھ لے ربا نت میں اے اللہ جس انگریز دی پوجا باج کام تے ایمان پہ کر دیے برباد رب اے نہیں رب اللہ ہے جنگریزوں کے بال بڑا نف بھی لیا کہ حقیقت کھل جائے ایک فتنہ سی لوگوں سے حقیقت اللہ ہے اس فتنے دے پچھے انگریز نہ ماننا اپنے رب کو اللہ دی سنت دا دا کرنی دی رب کرنا بھی ہے توجہ ہوں جڑا مومن ہو حضرت دی سنت ادا کرنے آخے گا رب کا تمس سب تاکہ تیرے بندے پڑھ اگریز پجاری مال دی وجہ دے پجاری دے مال دی وجہ لوگ پڑے سجنا توجہ فرما اللہ فرم دوں اللہ تعالی حضرت روسا کلیم دوڑے پر سڑک ہاں فکیر سدکا سان دل جا دل وہ مبارک دلانا سدکا دل حق نو سمجھ والا دورسا سلیم آر کران بڑے کھڑے سنگریز مال کرک کر کے جاؤ جدو کھڑا ہونا پید چڑھن والا کسی ایک ہے وڑن والا خود لذت لین کی خط یہ دونوں بڑا فرق کہ نہیں فرق ہو حضرت موسا سلیم فراؤن دے گھر چ پلے نے یا نہیں پلے کیا فراؤن دے گھر چ پلن والا کیا فراؤن دیاں چیزاں استعمال نہیں کرتا اگر حضرت موسا سلیم فراؤن دے گھر دیا چیزاں استعمال کر کے دے فرال مخالف ہوئے اس بنا ماحول لانتی اگریز کے گھر تے بولیے بھی انگریز کے خلاف چیزاں استعمال کر کے آخیے مولا کر غرق تیرے بندے کرے اسامی حضرت موسیٰ قلیم اس حنت پر ادا کرنے ان جیڑا خبیت آکھ دے ایک کیوں استعمال کر دے ان واقت تو حضرت موسیٰ دا فیرون دے گھارت پلنا تو اس دیا چیزا استعمال کرنا اس دا جواب تو کٹ لیا آج اسام اپنا جواب تینو دے شکرنا سڈا کلندر اقبال فرماؤں اقبال فرماؤں سرپ آئی نے مرگا درگر مر در انگریز دی ایک ایک مشین لکھانوت لکھا موت مرگ ہا کر دش ماشی نے لکھا موتا مر مشین مشینال پیا مارے فلم اپنے مال نار مار دا. کیوں کہ کی جس قوم دا ضمیر مر گیا ایمان مر گیا غیرت مر گئی وہ قوم مر گئی مارنا کئی قسم دا کا ہوں کسے کسی کند تو دھکا دکا چ پارا چاہا وہ جی رہتا ہے لیکن مویا تو بہڑا ہوں ہاں وہ بندے کے جوڑ پہ جا بندہ ہلن جو کہ وجہ نہیں فرمائی نے کوا دہلا ہلنگا کسمیا پیاگریز کوا چڑتا ہے ہلن جوگا لوگوں مثال دشا کئی قسم کا, کا نشا کے ہوں نشا کئی قسم کا ہوں سب تو بہڑا نشا پاؤڈر ہیروئن پاؤڈر کا نشا سب چلو لگتا ہے نا یہ حال بندے کا کر چڑھتا ہے کہ روڑی سے پیا تھوڑے پورے جسم تن تے نکلے پے وی کانگ منہیں پانچ کھلے مار لو نشے آخے گا ایک پوری دن ایمان ہے آج کیا جی کھلیاں تو گٹ کم نہیں. نے جڑے اس قوم کے نہیں چ نہیں پہڑا ظلم ہے جڑا اس قوم تے انگریز نہیں پیا کرتا تین ایمان تھی بہن استع آزادی ہر شیڈے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 دنیا جنا حالات بیٹھی حالات خدا تنگی حالات جہے ہیں اس وقت اللہ والے لوگ وہ دعا منگتے پبا نت مسلام والے اللہ کنڈا چوک یا لا کنڈا چکا کر برباد حالات ایسے اجاشیا جی آئی سہولت مخلوق شکر کرن کی بجائے اگریز کی تابےدار بنی اوی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 کہ جدو کسے بندے نو وہ <سؤال> اللہ ہے اور اسے اللہ تعالی دیا زیادہ آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ رفا دے نپنا چاہتا آخدر جو محبوب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 تر کوشش کرتے ہو دشمن رحمان رحیم اس اگلے جہان دا جو ہمیشہ دا عذاب دین ہے او پھر آخد اتنے توا دا حصہ پورا ہو جاؤ کر کے او دشمن مغرور کر کے ہی ساً ساً جلدی نپنے, دیر نال نپنے تا جلدی ہو سان خطرہ کدی بج نہ جانو خطرہ ہوں کدھر ساڈے تو ود طاقت آ بن جائے مت میک کل کمزور ہو جائیں دشمن طاقت آ جائے لڑ اللہ تعالیٰ خطرہ ہے ہی نہیں آتا ج جن مرضی ڈل دیا گا ایک تے نہ میرے تو سکتا ہے نہ دوجا میرے تو طاقت آڑا ہو سکتا آ سر نپاں گا طاقت میری اس واسطے اللہ تعالی کا دستورے دشمن نو دیر نپ گئے سنگیو اللہ تعالیٰ قرآن فرماند ما سو ما مولا فرماند جدو کافر لوگ سڈے دین نو بھول گئے فلما نسو ما زب کے جو بھول گئے فتح ابوا بک ہر دے دروازے دیکھو اللہ تعالی دے فرن دا طریقہ علیہم الم ادوا بک شہ ہر نعمت عام کر دیتی جدو خوش ہو گئے اصل اچانک یہ دستور اللہ دے کہ پہلو جدو لوگ دین خدا نمتا <Fan> آم جی کر دیں اس وقت ویخ لو سال او حال ہے کہ اصا رب نو بھلے ہوں دین نیا نیمت آم ہو گئی ہو گئی साे दा पड़दा रब नाद रखे सन नियमता उन्होंने को थोड़िया सन लसन पुला रोटी खाते सन पैदल सफर करते सर गद्या सवार पुत्र कोई पजारों से बैठा है कोई दूडी से बैठा है कोई बस एसी बैठा है सामने चकला लगा हूं टीवी सारी गंडी है वजह की वजह की एडी सहूलत لک پیڑ بھی نہ ہو, مالا تے لبنی ہو <تصفح> تے پانی پیش کرنے کی وجہ کی جہی کامیڈی بئیمان بنی انہوں تے نعمت آم کیوں ہو گئی ہیں اٹھ اٹھ دس دس بنکیاں پانی روزانہ پیم پیو ہر بنکی خوئی کا پانی پیتا سڑدا دے صحابہ کون انہاں جیسا رب کا تابدار دار لیکن پانی چھپنا پانی پانی چشمے کتا نسیب نصیب ٹھنڈا اٹھ اٹھ کیاں فرج کا لگا پانی پیفری مرنڈی کوئی فلاں پتر دیکھو کم سڈے خنزیرے رب کدی سنتیاد یاد نہیں آ جی حجویری ہجمری رب راضی ہوا تھے راضی کھڑا کیا تیرے سڈے عمل ایمان جائے کرڈ نظریات صحابہ ولیاں والے اگریز والے ایمان کرتوت اگریزا والے دشمن والے اللہ دشمن والے نیمت عام کیوں ہو گئی ہیں جگہ خدا شامی کھا چڈیا سویرے ہک چڈیا بس بس بیٹھے رب دیا نیمت کا آم ہو جانا یہ سائنس سمان کا آم ہو جانا یہ ہر ہر شہر زبان زب ہال تین دستی پئی گئی کہ غفلت نال نہ نا ٹور غفلت نال نہ کھا کوئی پتہ نہیں کیسلے رب تینو کھچ لوے مال لو مارت ہر چھوڑے جو اللہ دا دستور ہے جدو قوم بے دین بنے میں نیمتا عام کر دینا یہ دا عام ہو جانا یہ اداب الاحی کی دلیل تیرے ساڈے پیو دادے پڑ دادے اتے. عذاب دے پڑدے اداب رب نہیں سن آئے نیمتا عام نہیں سن ربر بردار آئی میری گل اور سنو نجومی شیطان نا کل زلزلہ آئے گا چاند گرہن ہوگا سورج گرہن ہوگا قوم انج یقین کر لینی اس گلتے کہ کئی بار شہر والے اس افواہ رات چھڑ کے گھر اپنا تے گلیاں تے بازار تے تے رات گزار دیا جی? وہ جی نجومی خبر دیتی ہے محتما دلدلا ہونا تاں کر کے پالک کئی بار چوراں نے ڈاکو نے پنڈ دے پنڈ دے دحلے لوٹ لائے نے ایسے افواہ رات افواہ پھیلائی چھے تھان سے باہر نکل گئے انہاں پچھوں گھر ہو لیکن یارو اچھا ایڈے بئیمان کہ نجومی گلتے اعتماد رسول کی خبر کوئی اعتماد نہیں محکمہ موسمیات آیا محلہ کھا لیے نبی سرور تھا فرمایا نجویا کی خبر کی تصدیق کرنا محمد دین کی تقریر کرنا کفرے دی خبر اعتماد کر کے رات مارک اور رسول اللہ خبر دالات عزاب کا انتظار حدیث مبارک عذاب دے حوالے نال سنانا ویخو کمی وضاحت نبی بیان فرمایا مشکات شریف دے اندر کتاب الاب اشراط حضرت ابو حرارا تو روایت نبی پاک نے فرمایا جدو مال غنیمت نو اپنا ملک سمجھا جائے گا امانت مال غنیمت سمجھا جائے گا زکات چٹی بوجھ سمجھا جائے گا دین آستے علم حاصل نہیں آستے علم حاصل نہیں کیتا جائے گا کیا مطلب یا دین پڑن گے نہیں دی پڑنگ گے تے دنیا کی خاطر نوکری ملازمت کی خاطر بندہ اپنی رن کی منے گا ماں فرمانی کرے گا یار نیڑے کرے گا اپنے پیو نا کرے گا مسجد دنیا دور گا قبیلے کے سردار فاسک فاجر تے لچے کمینے ہوم جن کے کل کام کرا جائے گی ربیل لچے ہونا ہون منیچے گی شریفوں کی سنیچے گی دے. وکرم راجل مخافت اگر کتے مالدار بڑے بندے بھی اگر کوئی عزت کرن گے تے بہا واسطے شر دے ڈر کو کہ کمینہ بندہ کدھر بے عزت نہ کرے کدھر لوٹا لوٹ نہ لے۔ کدھر ساڈی عزت نہ لوٹا کدھر تھانے نہ ٹنگا چھڑے۔ مہا دے واسطے اونج دلوں عزت نہیں کرن گے۔ ظاہرت القنات والمعازف اور گانے گان والی رننا ظاہر ہو جائیں گے لانتا بھیجیں گے انہوں برا آخر آم پیاقا برا آدھے پہلے جانور کھان بندے ہی حضور نے فرمایا اس وقت انتظار جے کہڑے آزاد آندھی دا عذاب زلزلہ اعتماد کر کے رات سڑکوں ما... تک دی اور رسول اللہ خبر دین کہ اے اے حالات ہو گئے جدوے آزاب کا انتظار کر ویک میں ایک حدیث مبارک تو آزاد کے حوالے سنا نا ویو کزاحت سارے نبی بیان فرمایا مشکات شریف کے اندر کتاب الاب اشرا حضرت ابو حرا تو روایت نبی پاک نے فرمایا جب مال گنیمت اپنا ملک سمجھا جائے گا امانت نال سمجھا جائے گا نو چٹی بوجھ سمجھا جائے گا دین آستے علم حاصل نہیں کرتے علم حاصل نہیں کیتا جائے گا کیا مطلب یا تے دین پڑھن گے نہیں یا دی گے تے دنیا کی خاطر نوکری ملازمت کی خاطر بندہ اپنی رانو دی منے گا ماں دینا فرمانی کرے گا یار نو نیڑے کرے گا اپنے پیون اپرا کرے گا مسجدائیں دنیا دیا گلان دا شور ہوئے گا قبیلے دے سردار فاسک فاجر تے لچے کمینے اونگی قوم جن دے کھو کم کھراون جاوے گی ردیل تے لچے اونگی کیونکہ اونہ دی منیچے گی شریفان دی سنیچے گی نہیں او کرمہ راج المخافتہ شر رہی. اگر کتے مالدار بڑے بندے دی اگر کوئی عزت کرن گے تے مہرستے شر دے ڈر کو کہ کمینہ بندہ کدھر بے عزت نہ کرے کدھر لوٹا لوٹ نہ لے۔ کدھر ساڈی عزت نہ لوٹا کدھر تھانے نہ ٹنگا چھڑے مہرس واسطے اونج دلوں عزت نہیں کرن گے۔ ظاہرت القینات والمعازف اور گانے گان والییاں رن ظاہر ہو جان گی۔ ظاہر ہو جان گی۔ سرعام والماذ فرساد واج فرعام ہون گے شورے پتل خمور شراباں پیچن گے اس امت دے آن والے لوگ پہلے لوکاں تے لانتا بھیجن گے انہاں نوں برا اکھن گے عام پہ اکھیندا برا اوندے نے پہلے جانور سن بندے ہون حضور نے فرمایا اس وقت انتظار کریا جے کیڑے عذاب ریح ان سرخ آندھی دازاب زلزلتن زلزلہ دازاب خصفن زمین دھس جان دازاب مسخن شکلن بگڑن دازاب قذفن آسمان تو پتھر بر پھن دازاب اور ہور وان خوندے عذاب جڑے مسلسل اون گے رس ایمان دسو جو رسول کریم چیزاں دسیان نشانیان دسیان نے پوریان نہیں ہیں ہیں نے تے انتظار کیوں نکل کیا رسول اعتماد کیا منافق رسول جو فرمایا نجومی خاطر محلہ چلی پھرنا رسول دی گل پیچھے اپنی حالت نہیں بدلنا اگر نہیں بدلنا ہے تو کیا تمجھنا تُو پھر میرے کو اگلے دن میرا ایک شگردار بیٹھا کشمی پہلو واہ وا پرانا میرے کو پر چند سبق پڑھتا رہا سری نگر کشمی سری نگر اس آخیا استاد جی کشمیر دے اندر حالے تک دو سال لگے حالے تک زلزلے حالے تک زلزلے آ رہے ہیں آتا دو ہفتے ہوئے زلزلہ پہاڑ اٹھیا آبادی دے اتنے آ پیا دو سو بندہ تھلے حالات پچھلیاں لاشا ہال پی اگوں نمے مرد مکان نے رب جڑ دونوں کیا اتنے مسجد نہیں کیا ان ملاد نہیں ہوتی ہے کیا اتے کلمہ نہیں ہوتا لیکن کھے ہوتا کلما جی ردی شہ گی شہ اباری نا آخ مار کند تے. کند تے تھا مار اس قوم نے کلمہ کند مارا جی حکومت تو لے کے تھے کلمہ کند کلما تین کسی تھان سے کلمے تے عمل نظر نہیں آئے گا دا. کلمے نہیں آنا کلمہ کلما تے کھڑے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اللہ محمد وہ کاندتے ہوئے دلچ نہیں دل دلچے ہے پاکستان کا مطلب کیا جو کچھ آئی کھائی جا پاکستان کا مطلب کیا کفر پی پی جا جو کچھ آند پیتی جا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 چیف جسٹس آنا ساہور وکیل جماعت تنظیم تحریک ملان کازی فضلو فلاں سڑکوں سے پروں سن چوبی گھنٹے سڑکوں کیوں داتا ہجویری آ رہا ہے بولو امام اعظم ابو ہنیفا ریا زمانے دا ابلیس جن نے ساری زندگی انگریز دا قانون چلایا ہے اللہ فرماوے ملم یحکم بےانل کا فرو جو خدا کے تین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں وہی ظالم ہیں وہی فاسق ہیں لگے اسلام تک جلوس قرانا بھی ای دنیا کٹھی ہوئی ہے کیا رب نہیں جانتا کہ یہاں لانتی کے دلانچ کی क्या हाले भी उसकी कदर अल रसूल उनके डांोटे हां जी आंख बैस पैण जलूस निकल कुटीचण मरीचण कई कतल हो जा جی سارا کچھ ہوگی مڑ پچھا نہ یہ میں اور کوئی دہشت گرد بھی نہیں آخ یہ جلوس جڑا ٹریا ہے اس کنیا لڑائیاں ہوئی ہو نہیں ہوئی اخبار بھی آیا ہے زخمی ہو گئے آ نقصان ہو گئے میں پوچھنا دین دا ہو جلسا دین دا جل دے بڑی دا دا سور وہا اس مہگے دی خاطر سارا کچھ قبول اللہ رسول دی خاطر ایک وٹا بھی قبول تین دن, دن پہلو گڑیاں فڑی جو, جو میں تمہوں ہے اگر حساب ایک پاس رب رسول رکھو ایک پاس پھر گڑو بندے رب نال کی اگریز سے اگریز کے کٹوا لے کسم خدا دی کر کے آنا کو سویرے پتا لگ جاتا کہ رب والے کن رہے شیتان والے سانو ایک خاطر کے شیتانے گو تو بےدین شیتان والے گھن لو ہاں جی انگریز والے لو سو آپ پتا لگ جانے کہڑے پینے چوکھے نے کلی لمبا شکور اللہ فرماندہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے ربرے تو تھوڑے پیا نا پکا سانو اعلان پیا کر دئی کہ رب کا کار آیا تیرے رب نیمت آم کی فرمان بنیا کر کے اور اللہ دستور ہے جب آم نعمت کراگا اسلے فڑا گا اے پھڑی جان کا سبب کھلوتے سب خوش کا بیٹھا ساڈے واسطے سہولتیں ہے آرام سے سفر ساڈے واسطے نیمتا چلا دل تیرا ہر وقت کمبنا ہے ہاں جی ہر ہر شہر تین رب سونے کے عوام دعوی دلان پہ کرفلت نہ رات گزار نہ دن گزار دن دنیا سا بڑے تھوڑے رہ گئے آر رہ آر نے آر لما وقت اس کا لنگ آر گیا میرا مرشد میرا مرشد زمانے کا ختم سو پیر مہر علی شاہ سرکار دا خلیفہ سی اور آپ سرکار نے صاف لفظ فرمایا سی میرے حضرت صاحب نے فرمایا محمد شفی ٹویل نہ لایا جی پرانے کھو خو سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا ہو ہاں ہونا کسمیا پیانا جنہ زلزلہ کشمیر تو انکیا چیا اس سو گنا ود ہاں یہ نہ سمجھا جی کہ وہ کو گرک ہو گیا بچ گئے بنے پائے ادھر جڑا گند پایا پایا ادھر پلیسی جنگ جی لاہور پنجاب اٹھ کے دجے سوبیا جسل شیتانیت کا مرکز اتوں پھیلتی ہوں ٹھنڈا علاقہ ہوئے ٹھنڈا علاقہ ادھروں کے ایاش لوگ ادھر کرتے تھے عام سی میرا ڈرائیور میری گڈی چلاو آخد مینو آ استاد میں ٹرک لے گیا تھا سامان کا زلزلہ آیا پندے داشان ٹھے لگے پین ہر پاسے بدبو رمضان کا مہینہ میں مہ جا کے گڈی کلاری سامان اتروایا رات سو گیا گی سوے فوجی مینو اٹھاو آیا ویخیا کہ میری گیلے کڑی منڈا دکڑ دوں گیلے دن پہ کر دن لاشا پہ گھر اچرے پہن سارا کچھ ہویا ہوا پیا جاری جاری ٹی وی جاری سکول جاری کم سارا جاری اور سارا کچھ ویستے پے ارٹا رب تالانو دے سن بکرے سات کے مولا جے تینو چاہیے سی گوشت آ بکرے لے سارے بندے تے نہ لے ایڈے لانتی بن گئے سن رحمان رحیم رب حال تک پونے دو سال ہوگے جناب رحمان رحمت نہ فرما قدم فرماوے جڑا دوسرا اس رحمت کرے کرانا چاہے گا نا وہ بھی کدم چا یاد رکھا یہ حالات جڑے ہیں یہ سہیل اگر رسول گل اعتماد تو پھر اپنی حالت بدل بدل مغروریت مارے جاؤ جلو دعا کرو ربنا ربر نت مسالا اللہ ان لانپیاں مال غرق کر جس مال نال دنیا بئیمان ہوئی پڑی سان اس دنیا دے اندر نہ تیز بجاوے اللہ بھیجے نہ بہتا کھا بھیجے جنت سارا سودا ہے سی یا کمائی اگا تو اپنی آکمت نہیں معلوم ہوا جو سمجھاونا چاہتا سا قرآن حدیث کی روشنی دسیا سائنسی اسباب سب اللہ کے آزاب کا سمان ہے کر اللہ تعالیٰ پناہ تا فرماوے اپنے آن والے تو کو سان ہدایت بخشے میرے کسے بھی گل کسے کسی اعتراض ہے اتے اٹھ کے ہون اس سوا اعتراض کا جواب میرے کو لے بعد سہیل صاحب نو کوئی تنگ نہ کرے اگر بولے گا بعد منافق املیس ہوا بےمان ہوا جا جی اندر اگر کوئی خدشہ ہے ہوں وہ اپنا خدشہ دور کر سکتا ہے میں تسلی ان شاء اللہ اس کو جاب دے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 حضرت عباس نے قربانیاں ہیں اس دین نو تے گھر وڑن نہیں دینا کا جھنڈا کھڑا سب کے جا بھی اس منافقت کو ہاں ہاں ہا. بڑھتا ہی نہیں واقعی صحیح گھوڑ او جی شیعہ پنجا لاکھ ہوں گے پنجے نالوں آتے بس علی دا پنجا آ گیا تو سب کچھ آ گیا न वही दीन आना हां जी जो मजहब तो तंग हो जा लगा खड़ा क्यों लगा खड़ा पता है जे साड़ी सरैकी के अंदर किसी बंद फिट पानी हो ना फिट हंजा बना के खुले हाथ आने फिटे जरा उंडेजा बनया खड़ा नाजा सही बने जी इसे का मतलब है घर प्याखा बिल्कुल सही है जिस घर के उंजा बनया खड़ा हो समझ लो उस घर के उतो फिट पी عباس پاک حسین پاک جھنڈے خوش نہیں بال سمجھے تھے سیاح مجھ ن اپنی کالک نظر نہیں गल मशहूर अपनी चकले गला मजहब जोड़ा दुनिया का हो गया पांच रुपए जो जिन्हों की रन मिल जाए अबूता हो गया حکومت نا تو لکھو مچھلیاں مترے لائسنس مل ہے چکلے بااند. پر یہ قوم ہے ان بھی پاگ نے فرمایا ہے نا آخری شاید جی نے سنائی ہے آنے والے پہلے لوگوں کو برا کہیں گے سمجھ لیا جی اسلے آداب رب دے ہوں یہ بک بکاں جنہ دیا ریسا چبریلے امیل میرا کچھ حرم کرو آہ, کہاں تھے کہاں تھے اس وقت جب حضور کا وصال ہو گیا تیری ماں دا کا جناب تیرے پیو در جتیاں پماس میں پڑوس مستفا یار جس وقت نبی پاک سرکار دا وصال مبارک ہوئے مستفا حضور پاک سنو جنا در جنا اپنا صاحب ہے تین دن دے اندر جی تاخیر ہوئی ہے دیر ہوئی کیوں ہوئی حضور سرکار امّا عائشہ پاک حجرہ مبارک وصال فرمایا ہے اور جناب باہر نہیں اٹھائے حجرہ چھوٹا اج رسول اللہ ہے رسول لاہے کھ لو سارے صحابہ بھی زیارت تو مشرف ہونا سارے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 پھر حضور سرکار صاحب پھر چھوٹے پاکاں اس طرح کردیا کردیا تین دن کتے مراسی جڑے نا مراسی کتے آخر مراسیا پوتر کتے آخر وہ آکھے شاہی واسطے لڑتے رہے ادھر جنازہ شریف پیا رہے پہ سی کتا پیو مریا ہونا ہر کم بھول جانا نبی پاک کے ساتھ ادھر نہیں تھا تاخیر کی وجہ اے ہے زیرت شریف تو مشرف ہونا سی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 جدو اختلاف اٹھے کئی آخیا مکے دفن کریے آخیا جنت دفن کریے حضرت جتھے وصال کر دے دفن ہوتے ہیں لہذا ایشا حجرا رسول اللہ دفن کیتا جائے گا کسی قبرستان دفن نہیں جائے گا اے دھکڑا صدیق زمری بیس تراوی کے حق میں وضاحت فرمائیں بیس تراوی دی صرف پہلی تو گل کہ سا قوم بھی سوکھا کام پسند کرتی ہاں جی وہ آدھے چھتی جان اٹھا چھٹتی ہے رولی او ہی چنگا ہاں کتے ایمان ایمان کورے تین تلاک دے بین تین بریلوی تین تلاک رن کٹیاں فکایت شریعت کوئی اجازت نہیں موڑ نکاح نہیں کرتا جن دوسرے نکاح نہ کرے وہ آم بستری کرے تلاک دے عدت بے پھر آڈی قوم کیونکہ بریل بھی مومن ہے اللہ رسول کا دیوان ہے غوث پاک دی دال تن کا دا باد شاہ کو گیا ان آخ نہیں جائے میں آخیا چلو بل تھی رکھو اپنا مطلب میں موڑے دے جانا مراد جڑا رن دے مطلب کی کے پڑو نا رہا مسئلہ ہے ساڈے واسطے وی دلیل فاروق آزم عثمان غنی مولا علی حسن حسین بھی پڑیاں میرے نبی فرمایا وہ پیچھے لے تے ہدایت پاڑا لاکھ چلے گمر میں بئیمانا نو بئی مان سڈے تک تے محدود ساں. تے سانو گاڑا بھی کڈ لینا سنا گا لگتا سی نہ رب ایڈی غیرت نہ تیرے ایمان نو کوئی ایڈا دھچکا بجتا ساتھی امریا کرتاب لکھا سب سے پہلا بتتی عمر تھا سب سے پہلا بتی عمر تھا انہیں بدت پھیلائی ظالماں میرے مستفا فرمایا ایک تو بمبا دی ابھی بکر فرمایا جو میرے پیچھے چلے مولانا چلتے میں گل کر رہا تو سارے مولانا مسود صاحب کی گلتے دے جے میں آنا گلتے کیوں چلتے جی تسا مینو فاٹ آخنا انہوں نے کتنے تو آخی ہی مگر چلو توجہ نہیں یار فور میاں نہ آنا یہ پیچھے چلو تھی یہاں کے پچھے چل جی فر میں آنا